ذکر ذکر میں املن قرآن حکیم اور پھر سب سے زیادہ جامع ذکر نماز تو معلوم ہوا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو اور اللہ تعالی سے تمہارا تعلق ذہنی قلبی اور روحانی تعلق اگر مضبوط رہے گا تو تمہارے پاؤں جمے رہیں گے تمہیں صبر کی توفیق حاصل ہوگی تحمل تمہارے اندر اور استقلال پیدا ہو جائے گا تو یا اللہ جیسا کہ میں نے ارض کیا اس آیت میں جو ایک خلا ہے بہت اہم وہ یہ ہے کہ یہ استعانت کس کام پر یہ مدد کس کام کے لیے درکار ہے وہ بھاری بوجھ کون سا ہے جس کے لیے کہ اللہ تعالی سے مدد طلب کرنی ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اب اس امت کی جو تشکیل کے مراحل جو ہیں جو اسی سورہ بقرہ کے پندرہویں سولہویں اور ستویں اور اٹھارہویں روک میں آئے ہیں اس کی چند منتخب آیات کا آپ سلسلہ سلسلوار مطالعہ کر لیں سب سے پہلے آئیے تشکیل امت سورہ بقرہ کی آیات ایک سو ستائیس تھا ایک سو انتیس یہ تین آیات نہایت اہم ہیں ان میں ایک بڑی آیت تو وہ ہے کہ جس پر ہم اس سے پہلے سورہ جمعہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں کیونکہ مضمون وہی ہے لیکن اس وقت ہمیں در حقیقت سورہ بقرہ کی یہ جو آیات ہے یازین عام اور استادوں میں سب نے وسلح یہاں سے لے کر پانچ آیات تک ان کے ذیل میں اس کے پس منظر کے طور پر ان آیات کا مطالعہ کرنا ہے وہ یرف ابراہیم القوائد ابن البید و اسماعیل اور یاد کرو جبکہ اٹھا رہے تھے بلند کر رہے تھے دیواریں بنیادوں سے ہمارے گھر کی ابراہیم اور اسماعیل باپ اور بیٹا دونوں یہ اس اعتبار سے بہت اہم مقام ہے کہ سورہ حج میں خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے تولت کے ذمن میں صرف حضرت ابراہیم کا ذکر آیا حضرت اسماعیل کا نہیں آیا وہ اس ببا اند ابراہیم مکان البیت اللہ تشرق کا اس وجود وہاں تذکرہ صرف حضرت ابراہیم کا ہو رہا ہے تاہر سیگا واحد کا ہے لیکن یہ مقام جو ہے پندرہواں رکو سورہ بقرہ کا اس میں کسنیا کا سیگا آیا ابراہیم او اسماعیل بَيْتِيَ فین وَالْعَاكِفِينَ کا سجود اور ہم نے عہد لے لیا تھا پورا وعدہ لے لیا تھا وعدے کا پابند بنا دیا تھا ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو باپ بیٹا دونوں کو کہ ہمارے اس گھر کو پاک رکھو ہر طرح کی مانوی اور ظاہری نجاست سے ان لوگوں کے لیے جو یہاں آئیں نماز طواف کریں کریں رکوع کریں کریں ان کے لیے یہ اس کا سبب کیا ہے چونکہ یہ مقام جو ہے پرانے مجید کا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تحویل قبلہ اگرچہ اس کا ظاہری مضمون ہے لیکن حقیقت میں مضمون کیا ہے کہ وہ جو امت ثابت تھی جس کا قبلہ تھا یروشلم بیت المقنص وہ امت مسلمہ کی حیثیت سے معذور ہو گئی نئی امت جس کا مرکز ہے بیت اللہ نثالت محمد کی بنیاد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی تشکیل ہوئی ہے اور اب یہ اس مقام پر فائز کی گئی اور میں ایک اصول بیان کر چکا ہوں سابق درس میں سورہ انکبوت کے آخری جو تین رکو ہیں ان کے ذمن میں جو ہدایات دی گئی ہے کہ ہمیشہ بحث میں کسی قدر مشترک کو تلاش کیا جائے قدر مشترک کیا ہے ان دونوں امتوں کے مابین حضرت ابراہیم کی شخصیت اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل ابن ابراہیم کی اولاد سے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل اسرائیل ابن اسحاق ابن ابراہیم کی اولاد ہے گویا کہ ان دونوں امتوں کو آپ اوپر ٹریس کریں گے تو جس شخص کے اوپر جا کر یہ جمع ہوتی ہے وہ شخصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلم اس کے ساتھ ہی ہم نے اس مقام پر بھی پڑھا تھا قدر مشترک تلاش کر کے گفتگو کرنے کا اصول کہ رہلے کتاب سے ولاجاجل کتاب اللہ بالی و وقول واحد ونس کہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف نادل کی گئی اور ہمارا ایمان ہے اس پر بھی جو تمہاری طرف نادل کی گئی اور دیکھو ہمارا تمہارا رب ایک ہی ہے ایک ہی اللہ ہے اور ہم نے تو اس کے سامنے سر تسلیم خب کر دیا اس کی اکاعت قبول کر وہ قدرے مشترک اس مقام پر بھی سول ملکوں میں جو آیا ہے وہ آیت میں نے اس وقت بھی کوٹ کی تھی پھر ذیل میں تازہ کر لیجیے اولو آمن ہے وما ازلا وماضلا الا ابراہیم ابا اسماعیل ابا اسحاق ابا یاقوب ابا لسبات وماتی ابوسا و مسلمانوں یوں کہو ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف نازل کی گئی اور اس چیز پر بھی جو ابراہیم کی طرف نادل کی گئی اسماعیل کی طرف نادل کی گئی ساف کی طرف نادل کی گئی یاقوب کی طرف نادل کی گئی ان کی اولادوں کو عطا کی گئی موسا کو عطا کی گئی عیسیٰ کو عطا کی گئی اور ہم تو تمام رسولوں کو اللہ کی طرف سے جو کہ دیا گیا سبق کے تصدیق کرنے والے ہیں اور ہم اللہ کے سامنے سرے تسلیم خم کیے یہ دو ہیں اقدار ان کو یہاں پہ نمایاں کیا گیا اور چونکہ معاملہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے ماں بہن لہٰذا یہاں گفتگو شروع کی گئی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دونوں کے نام سے يرفو ابراہیم اور قواعدہ من بیت و اسماعیل رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا اِنَّكَ انتَ اے رب تقبل تکبل منا امن کا انتصبی العلی ارب ہمارے قبول فرما ہم سے کیا قبول فرما دونوں امکانات ہیں یہ حقیر سی خدمت جو ہم باپ بیٹا سر انجام دے رہے ہیں تیری توحید کا ایک مرکز تعمیر کر رہے ہیں تیری عبادت کے لیے ایک عبادت گاہ ہم تعمیر کر رہے ہیں جو بھی ہماری محنتیں ہیں جو بھی مشقتیں ہیں پروردگار جو بھی یہ خدمت جس کی توفیق تو نہیں عطا کی ہے شرف قبول بھی تو عطا فرما اور نمبر دو ہماری دعا قبول فرما دعا آگے آ رہی ہے تو گویا کے تقبل میں یہاں پر دونوں چیزیں آ گئی ہماری اس حقیر سے خدمت کو بھی شرف قبول عطا فرما اور ہماری ان دعاؤں کو بھی شرف قبول عطا فرما جو آگے آ رہی ہند ان تصوی علیم یقیناً تو سب کچھ سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے اب دعا دیکھیے سب سے پہلی کیا ہے رب بنا و جالنا مسلم لکھا ذریتنا نا متب مسلمت اے رب ہمارے ہم دونوں کو ہم باپ بیٹا کو دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ میں نے خاص طور پر ان آیات کو اس اہتمام کے ساتھ شامل کیا اس منتخب نصاب کے درس میں یہ مقام سامنے آنا چاہیے کہ اسلام کی بھی کتنی بڑی عظمت ہے کہ جو یہاں آ رہی ورنہ ہمارے بحث چونکہ ہمارے یہاں منتخب نصاب میں سورہ رہے کی اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کہ قالت نارا وامنہ کلم تین یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے نوین سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اسلام لے آئے اس بحث میں کچھ ہو سکتا ہے کہ ایک جس کو مفہ مخالف کہا جاتا ہے کہ ایک منفی تاثر قائم ہو جائے کہ اسلام کوئی بڑی ادنا سی حقیقت کا نام ہے اصل حقیقت تو ایمان ہے حالانکہ واقعہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں اسلام ظاہر ہے ایمان اسی کا باطن ہے ایمان قلبی یقین کا نام ہے اس قلبی یقین کا اظہار جو ہوتا ہے وہ انسان کے طرز عمل میں ایٹیچیوڈ میں روش میں وہ اسلام ہے تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں البتہ یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہم صرف ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں لہذا دنیا میں کسی کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ قانون سے ہو جائے گا یہ قانونی بات ہوگی دستوری بات ہوگی باطن کو ہم نہیں دیکھ سکتے بات کو تو اللہ دیکھتا ہے اللہ جانتا ہے لہذا یہاں ہم کسی کے مومن ہونے یا منافق ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہم کسی کے مسلم یا غیر مسلم ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں قانون بحث کرے گا تو اسلام اور کفر سے کرے گا ایمان اور سے بحث نہیں ہو سکتی اعتبار سے وہاں بڑی تفصیل سے بحث ہوتی ہے ورنہ یہاں اصل میں اسلام کی حقیقت وہ اس کو سمجھیے ربنا وجعلنا مسلے میں نے لگا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس عمر میں یہ تعمیر کر رہے ہیں نوٹ کیجیے اپنی زندگی کے کس مرحلے پر اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے اپنا فرما بردار بنائے رکھ مجھے اپنا مسلم بندہ بنائے رکھ اقبال کا وہ شعر یاد کیجیے جو می گوئم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کب کب اتاری ہوں جس کے لیے مجھے معلوم ہے کہ کہنا کتنا آسان ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اس کی حقیقت پر پورا اترنا کتنا مشکل ہے کہ دانب مشکل آتے لا لا تو وہی بات ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل بھی سات شریک ہے ستاسی برس کی عمر تھی جب کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا بیٹا ادا کیا ہے حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل جب ان کے یوں سمجھئے کہ دستوں بازو بن گئے ہیں کہ تعمیر میں مدد دے رہے ہیں تو بارہ تیرہ سال کی عمر تو ہوگی کم سے کم سو برس کی عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام امتحانات سے گزر آئے ہیں کیسی کیسی ابتلاعات میں سے جیسا کہ اسی مقام پر آیا ہے اس کال الحب اسلم کال اسلم تو اور اس سے پہلے آ چکا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا بڑے بڑے امتحانات میں کل ما ہیں عز ابراہیم اور ابہو میں کلمات انفاطم بحل جبکہ ابراہیم کو اس کے رب نے بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا وہ ان سب میں پورا اترا علیہ اصلاح وسلام لیکن اس مرحلے پر بھی تب مجالنہ مسلمت نا امتب مسلم خیر ہمارے ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے رکھ اور ہماری نسل میں سے اٹھائیو اپنی ایک مسلم امت یہ ہے اصل لفظ جس کے لیے اس مقام کو میں نے یہاں اس درس میں شامل کیا یہ امت مسلمہ جو ہم کہتے ہیں یہ امت مسلمہ کا لفظ پہلی مرتبہ استعمال ہو رہا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا میں پروردگار ہماری نسل میں سے اٹھائی ہو ایک امت مسلمہ ضروری ہے یہاں نوٹ کر دیجیے اچھی طرح ان چیزوں کو واضح طور پر جان لیجیے کہ یہ جو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ کے درس میں یہ تفصیلی مضامین آ چکے ہیں میں صرف یاد دلا رہا ہوں کہ اس کے دو حصے اس کا نیوکلس یہ نیوکلس جو ہے یہ بنی اسماعیل پر مشتمل ہے امین پر مشتمل ہے دوسرے آخرین ہے آخرین ابن لمبا ہو یہ آخرین ہے یہ دوسرے ہیں یہ اضافی ہیں جیسا کہ میں نے بارہا تمثیل دی ہے تشویحن بیان کیا ہے کہ جیسے سٹرکچر آف دی ایٹم ہے نیوکلس ہے اس میں پروٹونس ہیں اور پھر جو الیکٹرونز ہیں وہ چکر لگا رہے ہیں دائروں کے اندر نیوکلس اس امت کا بنی اسماعیل اس لیے کہ منظر لیت نا امت مسلمت وہ لوگ جو ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے وہ ہے اصل نیوکلس اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ہے اور انہی کی طرف آپ کی اصل بےست بنیادی بےست ارین بے تھی یہ بھی آپ سامنے آ جائے گا لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دوسرے آئے امت میں شامل ہو گئے بہرحال وہ فرق رہے گا امیین اور آخری وہ نیوکلس ہے اور یہ پھر الیکٹرونز ہیں جو تہ بر طے اور اضافے ہوتے چلے گئے وہ آرے نا مناسب کا نا بے نا ان <الرحیم> وہی دعا بھی چل رہی ہے اور اے رب ہمارے ہمیں دکھا ہمارے مناسک حج کرے تو کیسے کرے کیا چاہتا ہے تو کس طرح تیرے گھر کا طواف کرے کیا تیری مرضی ہے کس طریقے سے یہاں جانور جو ہے تیرے نام پر قربان کیا کریں ہمیں دکھا تاکہ ہم اسی طور سے یہ جو مرکز توحید ہم تعمیر کر رہے ہیں اس کا حق ادا کر سکیں تم علیہ اور ہم پر عنایتیں فرما ان نقال تک تو باب و تو بہت ہی عنایت فرمانے والا توجہ فرمانے والا عنایتیں فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے اب آ وہ آیت ربنا وبا رسول تیسری دعا خیر اب ہمارے یہ منہم اور فیم کون ہے من ذریتنا ہماری نسل میں سے امت مسلمہ اٹھائی ہو اور اس میں اٹھائیو ایک رسول جو انہی میں سے ہو رب بنا فیہم فی ہم رسول اور اے رب ہمارے اٹھائیو ان میں ایک رسول انہی میں سے یتلو علیہم کا ویو الحم الکتاب امر حکمت کی انت العزیز الحکیم وہ امور چہار گانا وہ فرائض چہار گانا جو ہم تفصیل سے سورہ جمعہ کی آئے میں پڑھ چکے ہیں ہوزی با صف المی رسول کتاب احکمہ وہی چار ہیں ان میں تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا وہ انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائیں کتاب اور حکمت کی تعلیم نے ان کا تسکیہ فرمائے فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ تسکیہ آخر میں ہے باقی تینوں مقامات پر یہ مقبول جب آیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے تو تسکیہ درمیان میں ہے اور تعلیم کتاب و حکمت آخر میں وہ بھی آج ہی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان میں بات آ جائے گی تو اس کو ہم یوں کہیں گے کہ صحیح تو یہ بھی ہے ترتیب جب ابراہیم اور اسماعیل اس ترتیب سے دعا مانگی ہے تو اسے غلط تو کوئی نہیں کہہ سکتا لیکن یہ کہ بہتر ترتیب وہ ہے جو تین مرتبہ قرآن میں آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی تین مرتبہ ہے ترتیب جو ہے جو کہ تو رہی ہے اس میں کہیں کوئی فرق واقع نہیں ہوا تلاوت آیات پہلے اس کے بعد کس کیا اور اس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت یہ چار جو امور چہار گانا ہیں اس ترتیب کے ساتھ تین مرتبہ آئے ہیں یہ ترتیب صرف ایک مرتبہ ہے اور یہ دعا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اور وہ تین آیات جو ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ ترکیب یقیناً اس ترکیب سے صحیح تر اور بہتر ہے صحیح یہ بھی ہے اب آگے آئیے یہ تو ہوا امت کا تشکیل کا پس منظر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ان میں دعا میں اپنی نسل میں سے ایک امت مسلمہ کا برپا کیا جانا ان میں پھر انہی میں سے ایک رسول اپنا مرغوز کر جو انہیں تیری آیات سنائے کتاب و حکمت کی تعلیم دے ان کا تسکیہ کرے اب آئیے دوسرے پارے کی جو ابتدائی دو آیات ہیں یہ امت چونکہ ہم مکی دور سے گزر چکے ہیں اور اس کے بارے میں اس کا پس جو ہے سامنے آ چکا ہے سیرت کے اعتبار سے بھی اور سب کا جو بھی مراحل تھے اب ہجرت کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سولہ مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے یہ ایک عجیب معاملہ ہے اور اس کو ذرا گہرائی میں سمجھ لینا چاہیے اس لیے کہ جب تک حضور مکے میں تھے آپ ایسے کھڑے ہوتے تھے عام طور پر نماز پڑھنے کے لیے کہ استقبال हो जाता ہو جاتا تھا بیک وقت خانہ کعبہ بھی سامنے ہے اور اسی سیدھ میں بیت المقدس بھی ہے اگر جنوب کی طرف کھڑا ہو جائے ایک انسان کعبے کی جنوبی دیوار جو ہے اور فیس کرے گا کعبے کو کعبہ بھی شمال میں اس کے سامنے آ اور ٹھیک اسی سیدھ میں بیٹ میں ہے اس کو کہتے بال قبلتین وہ جو حصہ ہے جن لوگوں نے حج کیا ہے اور عمر کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ ایک خاص جو ہے دیوار خانہ کعبہ کی جو کہ حج نے والا کونا اور رکن یمانی ان دونوں کے مابین اور انہی میں وہ دعا پڑی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا آتنا وفی دنیا حسنت آخرت عذاب النار باقی تین اطراف میں آپ جو چاہے پڑھ لیں جو چاہے دعا کریں لیکن یہ کہ اس حصے میں اسی دعا کا التظام ضروری ہے اگر ادھر کوئی شخص کھڑا ہو نماز پڑھنے کے لیے تو سامنے ہی اس کے کعبہ بھی ہے شمال میں اور اسی سمت میں بیت المقدس بھی ہے لہذا مکے میں جب تک آپ تھے استقبال قبل تین ممکن تھا مدینہ تشریف لے آئے تو آپ ظاہر بات ہے کہ اگر رخ کرتے ہیں کعبے کی طرف تو پشت ہوتی ہے بیت المقدس کی طرف اور رخ کرتے ہیں بیت المقدس کی طرف تو پشت ہوتی ہے کابے کی طرف اب یہ بات سب کو معلوم ہے تحشد ہے کہ حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا سولہ مہینے نماز پڑھی اس میں دلیل کیا تھی اگر کہ آیت ہم پڑھ لیں گے اس میں اپروول تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی دازے تھی لیکن قرآن مجید میں کہیں کوئی جس کو ہم کہیں وہی لفظی موجود نہیں ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ رخ کریں بیت المقدس کی طرف یہ آپ کا اپنا اشتہاد بھی ہو سکتا ہے اور وہی یہ خفی بھی ہو سکتی دونوں چیزیں ممکن ہیں وہی جلی بہرحال نہیں تھی لفظی وہی نہیں تھی وہی یہ خفی ہو سکتی ہے یا حضور کا اپنا اشتہار جس کو کہ اللہ تعالی نے اس کی توصید فرما دی اس کو منظور فرما دیا گویا کہ تقریر ہوئی اللہ کی طرف سے اللہ نے برقرار رکھا حضور کے اس اقدام کو اور اس میں ایک حکمت جو نظر آتی ہے بلّہ عالم یہ حکمت وہ ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ نظر آتی ہے کہ یہود کو چونکہ ابھی دعوت دینی ہے دعوت کے مرحلے میں تعریفیں قلب ضروری ہے لہذا انہیں یہ احساس دلانا تھا کہ یہ کوئی نئی امت نہیں ہے ایک تسلسل ہے جیسا کہ اس ہاتھ میں آیا بولو ابراہیم ابا اسماعیل ابائی صاحب ابائی یاقوب ابا یہ تسلسل ہے جیسا کہ اس سے پہلے میں آج سنا چکا ہوں تو بنر بن رسول میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں کہ بس میں ہی پہلی مرتبہ رسول آیا ہوں مجھ سے پہلے کوئی رسول آیا ہی نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ تو ایک سلسلہ تو زہب ہے سنہری زمجیر ہے اس کی آخری کڑی میں ہوں لیکن یہ کہ وہ تو ایک طویل سلسلہ ہے جس سے میرا تعلق ہے یہ ہے دعوت کے لیے بہت ضروری اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہو سکتی گہرائی میں چل کر دیکھا جائے اور یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے اندازے ہیں میں اس کو کسی بنیاد پر کسی نس کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ غور و فکر سے کہ اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ فوری طور پر یہود کو خبردار نہ کر دیا جائے کہ ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے ورنہ فوری طور پر اگر وہ مخالفت کا آغاز کر دیتے جیسے ہی حضور مدینہ تشریف لائے تھے تو شاید وہ انیشل قائم درکار تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اس میں دقتیں پیش آ جاتی جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے ہی قبلے کے اتنا رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو جدید لفظ کے حوالے سے اپنی بات کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اسے کہیں توہین نہ سمجھیے مسلمانوں کی یا حضور کی کہ انہوں نے یہ محسوس کیا ہوگا یہ تو ہمارے کیمپ فالوورس ہیں ہمارا ہی اقتداء کر رہے ہیں ہمارے ٹبلے کی طرح ہی رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ہی لوگ ہیں ہم ہی میں سے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس طور سے ہم سے علیحدہ اور کاٹا نہیں ہے لہذا وہ جو الارم ہو جانے کی پوزیشن تھی جیسے کہ وہ اقبال نے کہا ہے کہ نظام کوہنا کے پاسمانو یہ مہاراض انقلاب میں آ ہوش میں آؤ یہ انقلاب آیا چاہتا ہے تمہارے مفادات تمہاری سیادت تمہاری چودراہٹ تمہاری حیثیت جو ہے وہ خطرے میں ہے اگر یہ کیفیت ہو جاتی تو ان کا فوری طور پر اب بہت شدید ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ معاملہ کیا ہے اور اسی حکمت کی ایک جو ہے دلیل یہ موجود ہے کہ آپ نے جا کر یہودیوں سے واحد کر لیے ایک لفظ بھی استعمال کیا گیا کہ ہم مل جل کر ایک ملت ایک امت رہیں گے یہاں پر وہ جو نسا مدینہ ہے وہ اس اعتبار سے کہ بہرحال ہماری صلح جنگ اب ایک ہوگی کسی ایک فریق کے خلاف کو اقدام کرے گا تو دوسرا فریق بھی لازمن سمجھے گا کہ اس کے خلاف اقدام ہے ان کی مدد کرے گا تو اس طرح جوائنٹ ڈیفنس کہہ لیجئے جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا اہتمام کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ کہ چونکہ اب جو اصل کاروریشن جس کو میں نے کہا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج پوشی ایک مستقل وزات امت کی حیثیت سے اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر فائز کیا جا رہا ہے اس منصب پر ان کا نصب ہو رہا ہے اس کے لیے تحویل قبلہ ہوا اور اس کے لیے تم دو آیات وہ ہیں جو سورہ بقرہ کی ان دو جو سورہ دوسرے پارے کے شروع میں آئی ہیں اس کا مطالعہ انشاءاللہ اللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے بارک اللہ علی وم فی قرآن العظیم و نفاانی ویا کم بلآیات وزق الحکیم